اِس اللہ و رحمۃ الرحمۃ اللہ محمد السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ باقی تمام کرتے ہیں ہمارے <سلام> طعبر الس نمبر سات <سلام> سو <سلام> تیرہ اور لکھ تین سو پچپن ہے ہمارے میں سے بات ہے آسما میں سے سے مقدس نمبر چوبیس یعنی خاف عراف ہی ہو